عُلُمِ اللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِاسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قُلْ أَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْهِ وَتَجْعَلُونَ لَهُمْ And if he يُقَلَّبُ السَّمَاءَ إِنْ أَمْرَهَا وَزَجِيًا السَّمَاءُ أَذْيٌا بِبَصَارِ حَوَائِفِ اللَّهِ ذَلِكَ تَقْدِيرُ عَزِيزٍ عَلِيمٍ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أن درسكم طاعقة مثل طاعقة عاب وثمود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم أن لا تعبدوا إلا الله يَالُونُ رُشَا رَبَّنَا لَا نَظْلَمُ لَائِكَثًا فَإِنَّ فَإِنَّ بِأُرسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ بَغَوْا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَالُوا وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ اللهم صل عليهم ريحا صرصرا ايام من حساب في ايام من حساب عذاب القذ في حياه الدنيا ولعذاب الاخره اقزا وهم لا ي اَمَّا ثَمُودُ فَهَدَى إِلَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعِبَادَةَ عَلَى الْهُدَى فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ عَذَابِهِمْ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ وَلَجَّائِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَسْتَغْفِرُونَ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتذا بهديه واستنى بسنته وصار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد قابل صد احترام سامعین حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سورہ حامیم سجدہ کی تصویر جاری ہے اور آج عید اللہ آیت نمبر نو سے آغاز کریں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين قل كهديجي لخطاب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے این نا کمبے حمزہ استفام ہے اور اس کے کئی معنی ہوتے ہیں ایک استفار یا سوالیہ انداز بھی ہوتا ہے اور بعض اوقات یہ استفام جو ہے یہ توبیق انہیں ڈانٹ ڈپٹ کے لیے ہوتا ہے اور بعض اوقات تعجیب کے لیے ایک عجیب خبر دینے کے لیے اور لوگوں کو تعجب کرنے کی دعوت دینے کے لیے اور یہاں یہ دونوں معنی ہیں توبیق بھی اور تعجیب بھی تعجب دلانا بھی مقصود ہے اور ڈان ڈبڑ بھی مقصود ہے اور یہ تودیق یا ڈان ڈبٹ دو مزید تاکیدوں کے ساتھ ہے ایک تو استفہام میں ایک طرح کی مانوی تاکید دوسرا ان حرف تاکید تیسرا لطخ یہ خبر ہے انا کی اور اس پر لام تاکید داخل اور جب کلام میں دو تاکیدیں اکٹھی آ جائیں تو اس میں قسم کا زور پیدا ہوتا ہے تو کل کہہ دیجیے آ کیا ان بے شک تم لتق فرون البتہ کفر کرتے ہو ایک تمبیر کا انداز ہے کا انداز اور تعجب کفر کس کے ساتھ بل لبی اس کے ساتھ خالق العربا فی یوم جس نے پیدا کیا زمین کو دو دنوں میں اس زاد کے ساتھ کفر کرتے ہو جو اس زمین کا خالق ہے یعنی تعجب بھی مقصود ہے اور توبیخ اور تنبیح اور ڈانٹ ڈبڑ بھی حالانکہ کفار قریش اس عقیدے پر قائم تھے کہ زمینوں اور آسمانوں کا خالق اللہ ہے پھر کفر کرتے کفر کی بنیاد کیا ہے کفر کی بنیاد ہے انکار آخرت ایک بہانہ بس اصل مسئلہ یہ تھا کہ اگر نبی کی ہم نے اتباع کر لی تو ہماری چودراہٹیں چھن جائیں گی پھر نبی کی غلامی اختیار کرنی پڑے گی اتباع کرنے پڑے گی جو ان کو گوارا نہیں تھا تو انکار کی کو وجہ ہونی چاہیے وجہ یہ ہے کہ یہ قیامت کا ذکر کر رہے جو لوگ مر چکے صدیوں پہلے مر چکے ہڈیاں گوشت سارا سڑ چکا ختم ہو چکے وہ دوبارہ زندہ کیسے ہوں گے تو تاج خیز بات ہے نا جس ذات نے اتنی بڑی زمین پیدا کر دی وہ دوبارہ زندہ کرنے پر قادر نہیں ہے مہد اک بہانا نبی کی نبوت کے انکار کا کہ نبوت اگر مان لی تو ہماری چودراہٹیں چھن جائیں گی اور نبی کی تباہ کرنی پڑے گی یہ ایک کبر کا انداز ہے تکبر تو اس ذات کے ساتھ کفر کرتے ہو جس نے زمین کو ایک نہیں سات زمینیں دو دن میں پیدا کر دی زمین اور جو کچھ زمین میں ہے درخت ہیں پہاڑ ہیں سمندر اور دریا ہیں مٹی اور ریت ہے دو دن میں پیدا کر دیے تم شقیدے کو جانتے ہو جو ذات اس کو پیدا کرنے پر قادر ہے کیا وہ تمہیں دوبارہ زندہ کرنے پر قادر نہیں ہے اگر قرآن کی ترتیب دیکھی جائے تو پیچھے ذکر ہے کہ اندر نبی علیہ السلام سے نشانیاں طلب کی تھی اور اللہ کے نبی نے فرمایا اس کا جواب دیا اللہ کے کہنے سے کہ میں نشانیاں ظاہر کرنے پر قادر نہیں ہوں میں تو صرف دین پہنچانے اور بتانے آیا ہوں نشانیاں ظاہر کرنا میرا کام نہیں یہ اللہ کا کام ہے تو اگر تم نشانیاں چاہتے ہو تو نشانیاں موجود یہ چھوٹی ہیں کیا اور تم مانتے بھی ہو زمینوں کا کو خال کون ہے اللہ اللہ خال اور کیا نشانی چاہیے اسی اللہ کا رسول ہے یہ تو اندر سے مانتے ہو سچا رسول ہے وہ اتباع نہیں کر رہی ورنہ ہم چھوٹے پڑ جائیں گے چود چھن جائیں گے تو نام ماننے کا بہانہ کیا ہے عقیدہ آخرت کہ قبروں سے بلا دوبارہ کیسے زندہ کیے جائیں گے تو جس بات نے دو دنوں میں زمین بنا دی وہ دو دن میں اس کی حکمت ہے وہ تو کند کہہ کر پیدا کرنے پر قاضر لمحے میں وہ ذات قبروں سے مردوں کو نہیں اٹھا سکتے ذات شہر پر قادر ان اللہ علیہ اللہ شاہین کر تو ذات کے ساتھ تم کفر کرتے ہو ایک ایسی چیز کو بنیاد بنا کر تاکہ نبی کی رسالت کا انکار ممکن ہو جائے گا. وہ چیز کیا ہے قبروں کا عقیدہ قیامت کا عقیدہ کفر کیا ہے ان کا کفر آگے بیان ہے بس علوم الہو انداز اور تم بناتے ہو اس کے شریک انداز ند ان کی جمع اس کے شریک اس کے ہمسر اس کے مماثل حجر و شجر کو بتوں کو مورتوں اور سورتوں کو اس کا شریک بناتے ہو یعنی جس کفر کا پیچھے ذکر ہے وہ کفر شر کی صورت میں اللہ کے ساتھ جو بھی شریک بنائے گا وہ کافر ہے پکارنا کس کو اللہ کو کس غیر کو پکارو گے تمداد کے لیے اس دغاسا کے لیے کفر ہوگا اللہ تعالی نے کفر کی وضاحت کیفرو نبل خالق الرض تم کفر کرتے ہو اس ذات کے ساتھ جس نے زمین کو پیدا کر دیا فی یومین دو دنوں میں متنج له نہ اور تم بناتے ہو اس کے شریک انہیں شریک بنانا کفر ہے شرک کرنا کفر ہے اور شریعت نے ان شرک کی تقسیم نہیں کی شرک اکبر یہ شرفی اصغر برائی کے لحاظ سے سارے شرک ایک جیسے چھوٹا شرک یا بڑا شرک اس کے شریک بناتے ہو یہی کفر ہے ذالک رب العالمین وہی ہے رب تمام جہانوں کا تمام جہانوں کو پالنے والا رب ہے تمام جہانوں کا جب وہ رب ہے تو اسی کو مانا جائے اسی کو پکارا جائے وہی مشکل کشاہ حاجت رہا ہے اسی سے ہر مشکل کا حل اور آسانی طلب کی جائے رب العالمی عقیدہ اپنانا مشکل ہے آج کل قدم قدم پر لوگوں نے رب بنا رکھے ہیں کہیں سے ان کو شفا ملتی ہے کہیں سے ان کو اولاد ملتی ہے کہیں سے ان کو روزی ملتی ہے کوئی ان کا مشکل کشا ہے کوئی ان کا حاجت روا ہے کوئی ان کا داتا ہے کوئی ان کا دستگیر ہے اللہ رب العلی دستگیری کرنے والا داتا روزی دینے والا شفا دینے والا اور رات والا اللہ رب العزت یاد رکھو یہ عقیدہ بنانا ضروری ہے اور یہ قبر میں پہلا سوال تم سے ہوگا من ربو کا رب کون رب العالمین کس کو مانا مشکل خشاہ کس کو مانا حاجہ دروا کس کو مانا اولاد دینے والا کون شفا دینے والا کون رزق دینے والا کون قبر میں کیا جواب دوں گی کہ جواب اللہ کی توفیق سے ممکن ہے تو تمہاری ایسی مت ماری جائے گی کس کا نام لوگ ہم نے لاہور میں کسی کو پکارا جوہر میں کسی کو پکارا کراچی میں کسی کو پکارا ملتان میں کسی کو پکارا گولڈہ میں کسی کو پکارا پاکپت میں کسی کو پکارا کس کا نام لے ل کچھ سجھائی نہیں دے گئے تو عقیت کا راستہ اس ایک اللہ کو رب العالمین مان لو اس عقیدے سے قرآن نے اپنا آغاز کیا الحمدللہ ہی رب العالمین وہ رب العالمین تمام جہانوں کا رب وہی ہے اور کوئی نہیں ہے تو ظالق رب العالمین وہی رب ہے تمام جہانوں کا یعنی خالق ہے مالک ہے رب ہونے میں تین معنی ہیں ایک اس کا خالق ہونا اور کوئی خالق نہیں دوسرا اس کا مالک ہونا اور کوئی مالک نہیں تیسرا اس پوری مخلوق میں اپنے امر کو نافذ کرنا اور کسی کا عمر نہیں اللہ الخلق العمر خبردار یہ ساری کائنات اللہ کی خلق ہے اور اس پر اللہ کا امر جاری ہے کسی اور کا نہیں یہ ربوبیت ہے خالق بھی وہ مالک بھی اور مدبر بھی وہ تو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے دلائل دے رہے ہیں. یہ پہلی دلیل کہ وہ زمینوں کا خالق تو قبروں سے مردوں کو اٹھانے پر قادر نہیں ہے ایک اور دلیل وہ جائے فیح رواس یا اس نے بنا دیے پیدا کر دیے فیحا اس زمین میں یہاں کہ زمین الارض عرب کی طرف لوٹ رہی ہے. اس نے بنا دیے زمین میں رواسی یہ راسی کی جمع راس ہی راسن اس کے مانا ثابت وہ چیز جو ثابت ہو جم جائے مراد پہاڑ زمین میں پہاڑ گاڑ دی بول جمالا پہاڑوں کو نیکوں کے طور پر پہلے زمین ہلتی تھی استقرار ممکن نہیں تھا چلنا پھرنا ممکن نہیں تھا سونا ممکن نہیں تھا اللہ نے ایک احسان کر دیا پہاڑوں کو میخے بنا کر زمین میں گاڑ دیا مجاہ لفیہ روا سیا راسی کی جمع جیسے ثوابط ثابت کی جمع مانا ایک ہی ہے جمی ہوئی گھڑی ہوئی چیز ثابت چیز اور کہاں گاڑے منفوقے اس زمین کے اوپر کچھ حصہ باہر رکھا کچھ حصہ اندر گاڑ دیے سارے پہاڑ اندر نہیں گاڑ دیے یا پہاڑوں کو اندر نہیں گاڑا کچھ باہر ان کو ابھرا رکھا تاکہ پہاڑوں کی منفرد لوگوں کو حاصل ہوں برف گندی ہے اور پہاڑوں میں بڑے خزانے چھپے ہوئے ہیں میں جا رہی ہوتے ہیں بہت سے پہاڑوں میں ہیرے جواہرات سونے اور چاندی کے ڈھیر بے شمار اس میں منافع ہے تو اللہ چاہتا سارے پہاڑ زمین میں دسا دیتا ہے مقصد تو نا زمین کو ٹھہرانا ساکن کرنا آدھے گاڑ دی آدھے اوپر رکھے جو اوپر رکھے ان میں بے شمار منفردیں لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی دیکھو ان پہاڑوں کو یہ زمین میں پہاڑ گاڑ کر زمین کو ٹھہرا دیا اور پہاڑوں کو ابھرا رکھا بے شمار فوائد کے لیے وہ ذات قبروں سے مردوں کو اٹھانے پر قادر نہیں ہے تم نے یہ بہانا بنایا تاکہ نبی کی غلامی نہ کرنے پڑے نبی کی اتباع نہ کرنی پڑے ہماری چوداہ قائم رہے ببارک اور ان میں بڑی برکت رکھی فیح کی زمین یا تو الرز کی طرف ہے، زمین میں برکت رکھی یا رواسی کی طرف یہ پہاڑ جو اللہ نے جما دیے گاڑ دیے ان کو ثابت کر دیا ان میں برکت تو زمین میں بھی منفردیں ہیں یہ کھیتی باڑی تمہارے تمہارے ارزاق تمہاری روزی ساری زمین سے حاصل ہوتی ہے بےشمار خزانے اس میں چھپے ہوئے پہاڑوں میں بھی برکتیں تو اللہ تعالیٰ کی خلق اور اس کی حکمتیں کہ اس نے منفرق سے بھری یہ نیم نے تم کو عطا فرما دیں زمین پیدا کر کے دے دیں اور زمین کو ٹھہرانے اور ثابت کرنے کے لیے ساکن کرنے کے لیے پہاڑوں کو گاڑ دیا جما دیا تاکہ اس کی حرکت ختم ہو جائے وقت دور فی یہ اقوات قوت کی جمع روزی اور اللہ نے مقرر کر دی مزعین کر دی اس زمین میں اخوا روزی غذائیں خوراکیں بقدر فیحا اخواطہ اور اللہ نے متعین فرما دیں رکھ دیں قائم فرما دیں فیحا اس زمین میں اخواطہ اس کی روزیاں اس کی خوراکیں اور غذائیں اقوات قود کی جمع اربعہ اربات چار دنوں میں ان چار دنوں سے مطلب پہلے دو دن بھی ملا کے زمین کو پیدا کیا دو دنوں میں باقی یہ پہاڑ اور اخوات اور جو بھی اس کا نظام مزید دو دنوں میں ٹوٹل چار دن ہو گئے اور باقی دو دنوں میں دیگر مخلوقات جن کا ذکر آگے آ رہا ہے اگر یہ چار دن الگ مانے تو پھر آٹھ دن بنتے ہیں پوری کائنات کی تخلیق کے حالانکہ فیصلہ ایان چھ دن سورہ حدید میں چھ دن میں ساری کائنات بنے اس میں زمین آسمان پہاڑ اقوات اور خشکی اور تری اور جو کچھ ہے وقت اور افیہ اقوات ایم اور اس نے ایک بڑے صحیح اور ٹھیک ٹھیک اندازے کے ساتھ رکھ دیا فی زمین میں اخوا آتا ہے اس کی خوراکیاں اور ذائیں کتنے دنوں میں چار دنوں میں چار دنوں سے کیا مراد پہلے دو دن ملا کے جو پیچھے ذکر ہے زمین کی تخلیق کے دو دن وہ اور دو دن مزید ٹوٹل چار دن ہو گئے سوال لسائل اور برابر ہے مانگنے والوں کے لیے سوال کرنے والوں کے لیے برابری سے مرا کو عطا ہونے والی کچھ لوگوں کی زبان ہے وہ زبان سے مانتے ہیں کچھ کی زبان نہیں ہے وہ زبان حال سے مانتے ہیں ایک ہے زبان حال اور ایک ہے زبان قال زبان کال کے نتک بندہ اپنی زبان سے مانگے مجھے فلاں چیز دے دو زبان حال کیا ہے مان نہیں رہا زبان سے لیکن اس کی حالت اس کا فقر اس کی غربت اس کی بھوک اس کی طلب جو زبان حال بن کر طلب کر رہی مانگ رہی تو سارے ساحل خبر زبان حال سے مانگیں یا زبان قال سے مانگیں سب کے لیے برابر اللہ تعالی سب کی ضرورتیں پوری کرنے والا اور سب کے سوال کا جواب دینے والا اور ان کو عطا فرمانے والا ہے تو بتاؤ پھر کہ اس کی قدرت کی نشانیاں ہیں اس ذات کا انکار کرتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ انکار کی بنیاد کوئی نہیں ان سارے حقائق کو تو مانتے ہو مگر ایک انتہائی معمولی سی بات کو حجت بنا کر ادھر بنا کر شبہ کے طور پر پیش کر کے نبی علیہ السلام کی نبوت کا انکار کر دیا وہ معمولی بات کیا ہے قبروں سے اٹھایا جانا اللہ ہر شعب پر قادر ہے بس اصل مقصود نبی کی نبوت کا انکار ہے تاکہ ہماری چوتراہٹیں نہ چھن اور اللہ رب العزت زمین کے نظام کو بنایا فکل سنائے پھر وہ اس نے قسط کیا متوجہ ہوا السماء آسمان کی طرف پہلے زمین بنا دی زمین کی مخلوقات کو بنا دیا سارے نظام کو قائم کر دیا پھر قصد کیا آسمان کی طرف اس کے دو معنی اور وہ معنی بدلتے ہیں سلا کی تبدیلی سے اس علیہ علئی ہے اس اگر سلا الہ ہو تو معنی قصد کرنا توجہ دینا پھر اس نے قصد کیا آسمانوں کی طرف یعنی زمین پیدا کر کے پھر وہ آسمانوں کا قصد کیا آسمانوں کی طرف توجہ دی ان کو بنانے کے لیے اور اس توا علیہ کا معنی چڑھ جانا بلند ہو جانا الرحمن رحمان ولا عرش استوا اس توا عرش وہ عرش پہ پستوی ہے یعنی چڑھ گیا توا السماء توجہ دی آسمان کی طرف تو سلا کے تبدیلی سے معنی بدل گیا فعل ایک ہی ہے یعنی فعل استوا ایک ہی ہے سلا اگر الہ آ جائے تو قصد اور توجہ دینے کا معنی اور سلا اگر علا آ جائے تو چڑھ جانا اوپر ہو جانا یہ اس کا معنی بنتا ہے پھر قصد کی آسمانوں کی طرف وہی دکان اور وہ ایک دھواں تھا دھویں کی شکل میں تھا فقاد الحا برض اتیا تو کرا کہا اس سے انہیں آسمانوں سے بدل ارض زمین سے اے تم آ جاؤ تو خوشی سے او یا مجبوری سے آ جاؤ میری طرف میری فرمو برداری کی طرف میرا حکم جو بھی ہوگا ہر حال میں پورا ہوگا خوشی سے کر لو یا مجبوری سے اگر خوشی سے نہیں کر رہے تو میرا امر نافذ ہے مجبور وہ سارے امر نافذ ہو کر رہیں گے اور اگر تو میری طرف آ جاؤ عتائد کے اندر استسلام کے اندر خوشی کے ساتھ آ جاؤ میرے حکام کو بجا لانے کے لیے تو پھر یہ میری اتائت ہوگی تمہارے لیے موجب سعادت ہوگی قالتا کہا ان دونوں نے کن دونوں نے آسمان اور زمین نے عطع نا ہم آگے خوشی کے ساتھ اس کا معنی یہ ہوا جو کائنات کا سارا نظام ہے اللہ کی اطاعت پر ہے اور وہ ساری مخلوق بخوشی اللہ کی اطاعت کر رہی ہے نہیں بخوشی اللہ کی اطاعت کر رہی ہے ان کے لیے شرف کی بات آسمانوں کا سارا نظام ستاروں کی منزلیں سورج کا طلوع غروب ہونا چاند کا ڈوبنا چاند کا نکلنا پر آسمانوں پر فرشتے بڑی بھاری تعداد کے اللہ کے ایک ایک امر کو ماننے والے لا یاسون اللہ میں امر ہوں بھائی فی علام اللہ کے کسی امر کی نافرمانی نہیں کرتے جو حکم ملتا ہے اس کو بجا لاتے ہیں نظام علوی نظام سفلی بھی اللہ کا پورا نظام جاری ہے پانی جاری ہے اس کی رفتار دنوں کا نظام راتوں کا آنا دنوں کا آنا کسی تقوییم اور تاخیر کے بغیر جب سے یہ نظام قائم ہوا ایک رفتار سے چل رہا اللہ کی اطاعت ہے تو ساری مخلوق بخوشی اللہ تعالی کی اطاعت بجا جا رہی کال کہا ہوں دونوں نے آسمان زمین نے ہم آ خوشی کے ساتھ کسی اقرا کے بغیر اور کسی جبر کے بغیر یہ بات صریح ہے کہ آسمانوں اور زمینوں نے بات کی اللہ کی بات کا جواب دیا اور اس سے پہلے اللہ کی بات کو سنا بھی جب اللہ نے فرمایا آ جاؤ خوشی یا اقرا سے اس بات کو سنا انہوں نے اور سن کر جواب بھی دی عطعی نتا ہم آگے خوشی کے ساتھ ان کا یہ جواب دینا اللہ کی قدرت سے ہے اللہ کی توفیق سے ہے حضرت انسان کہتے ہیں کہ اللہ تعالی کلام نہیں فرماتے کلام ہے تو کلام نفسی ہے کلام لفظی نہیں کلام کرنے کے لیے حاجت ہے ضرورت ہے زبان کی دانتوں کی حلق کی ہونٹوں کی تو اللہ کی ذات میں یہ سارے اعضاء نعوذ باللہ ماننے پڑیں گے نعوذ باللہ ان کا محتاج ہے تبھی تو کلام کرے گا بتاؤ پھر زمین کے کون سے ہونٹ ہیں کون سی کون سا حلق ہے کون سے دانت ہیں کون سے کون سی زبان ہے آسمانوں کے کون سے دانت ہیں کون سی ان کی زبان یا کون سے دانت ہیں کون سا حلق ہے کون سے ہنٹ ہیں ان کے بغیر کلام کیا نہیں کیا؟ تو اللہ قادر نہیں ہے کہ کلام ان کا اللہ کی توفیق سے ہے تو اللہ خود اپنے کلام کے لیے ان کا محتاج ہوگا انتہائی باطل و فرسودہ قیدہ ہے اللہ تعالی صفت کلام سے متصف ہے جب چاہتا ہے کلام فرماتا ہے وہ کلام اس کا لفظی ہے مسمور مقصود ہے صحیفوں میں لکھا ہوا ہے اور کانوں سے سنا جاتا ہے موسا علیہ السلام سے کلام کیا موسا علیہ السلام نے سنا معراج کے موقع پر رسول اللہ سے کلام کیا آپ نے سنا قیامت کے دن ہر بندے سے کلام فرمائے گا لوگ سنیں گے اور اللہ کے اسلام کا جواب دیں گے صحابہ کہتے ہیں کہ نبی اسلام کے ساتھ بعض اوقات ہم کھانا کھا رہے ہوتے تو آپ کے ہاتھ میں لقمہ ہوتا آپ کے تناول فرمانے کے لیے اس لقمے سے ہم نے تصویر اور تحمید کی آواز سنی لقمہ سبحان اللہ الحمد للہ کہہ لکمے کے کون سے ہونٹ کون سے دانت ہے کون سی زبان کون سا حلق ہے لکمے سے کلام کس نے کروایا اللہ نے اس کی قدرت میں شک لکما تو محتاج نہیں ہے کلام کرنے کے لیے زبان کا اور ہونٹ کا اللہ محتاج ہے اللہ کی توفیق سے لکمے نے کلام کی تو اللہ کلام کرنے سے قاصے میں کیا حقیقت اللہ تعالیٰ کی جو بھی صفات ہے کتاب و سنت میں وارد ہیں انہیں کسی تشریح کے بغیر کسی تعریف کے بغیر کسی تعویل کے بغیر قبول کر لو کیفیت اللہ کے سمرگ اللہ کلام فرماتا ہے حق ہے کتاب و سنت کے بے شمار دلائل موجود ہیں کلام کیسے فرماتا ہے یہ معلوم ہے یہ اس کے سمرگ اس عقیدے کے ساتھ اس کی ہر صفت کی طرح اس کا کلام فرمانا بھی کمال کا ہے کوئی اس میں نقص نہیں فقضہ ہن سب آسماوا انفی یا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بنار ڈالا اس حال میں کے ساتھ آسمان جی قضاء کا فائدہ اللہ اور ہن اس کا مفعول ہے سب آسماواتین یہ حال ہے اور یا پھر یہ ہنہ سے اچھے بیان اللہ نے بنا دیا انہیں سب آسما واتین سات آسمان پھر یومین نے دو دنوں میں تو وہ اللہ قادر ہے پورا نظام علوی اور سفی اس نے بنا دیا آسمان آسمان کے فرشتے سورج چاند ستارے پورا نظام بنا دیا پوری زمین اور اس کا نظام بنا دیا پہاڑ بنا دیے سمندر دریا چلا دیے نیل و نہار کا نظام قائم کر دیا شمس و قمر اوپر بنا دیے تو وہ ذات تمہیں اٹھانے اور قیامت قائم کرنے پر قادر نہیں ہے تو اللہ کی قدرت کے درائل ہے نبی السلام جی نئی نشانیاں مانگ رہے ہو تو نشانیاں تو موجود ہیں جس ہے جس ذات کا وہ رسول ہے وہ ذات آسمانوں کا خالق زمینوں کا خالق پہاڑوں کا خالق پورے علوی اور سفلی نظام کا خالق تو نشانیاں تو موجود ہیں اس کی قدرت کاملہ کی ایمان اگر لانا ہے انہیں کو دیکھ کر ایمان لے لو کہ نئی نشانیاں نئے معجزات کیوں طلب کر رہے ہو اوحا فکر السماعین امرہا اور اس نے وہی کر دیا ہر آسمان میں امرہ اس کے امر کی اس کے کام اور شان کی تمہارا یہ کام تمہارے ایک فرشتوں کی ڈیوٹیاں سورج کی ڈیوٹی چاند کی ڈیوٹی ستاروں کی ڈیوٹی پوری مخلوق کو جو ان کا کام ہے اللہ نے بدلیا وہی بتا دی وہی ان انقلام عرفی خفیہ سرری بات کہنا زبان سے نہیں سرری بات کہنا ہے دل میں ڈال دیا القاع کر دیا ساری مخلوقات کو سمجھا دیا کہ یہ تمہاری ڈیوٹی ہے اور ساری مخلوق کو ڈیوٹی انجام دے رہی ہے صرف اگر کوئی مہاد ارائی کر رہا ہے تو وہ انسان ہے باقی ساری کائنات جو ہے وہ اطاعت کا مرقع ہے انسان نہیں جٹھائی کا مظاہرہ کر رہے جانتے بوجھتے انکار کر رہے اللہ کی قدرت کو مانتے ہیں جانتے ہیں مگر نبی کی نبوبت کا انکار کر رہے ہیں چوتراہٹ سن جانے کے خطرے سے اور بہانہ کیا ہے قیامت کا قیامت قائم ہونے کا قیامت کیسے قائم ہو سکتی مرے لوگ کیسے زندہ ہو سکتے اتنی نشانیاں اس پورے نظام کا خالق اللہ ہے تو وہ انسان وہ جو قبر میں دفن ہو چکے جن کو اللہ پہلے بنا چکا اور مار چکا انہیں دوبارہ بنانے پر قادر نہیں ہے بلا قادرین اللہ نسبیہ بنانا اللہ کی قدرت کو تم کیا جانو ہم تمہیں دوبارہ بنائیں گے ویسا ہی بنائیں گے جیسے پہلے پیدا کیا تھا ویسی ہی شکل ہوگی ویسا ہی ویسے ہی ہاتھ پاؤں ہوں گے ویسی ہی انگلیاں ہوں گی حتیٰ کہ ویسے ہی انگلیوں کے یہ نشانات اور پوروں کے نشانات کوئی فرق نہیں ہوگا اللہ قاضر و حافق اللہ سمعین امراح اور اس نے ہر آسمان میں اس کے کام بتا دیے آسمانوں کی مخلوقات کو کو سورج ستاروں کو بتا دیا تمہاری یہ ڈیوٹی ہے اس ڈیوٹی کو تم نے قیامت تک انجام دینا ہے اب وقت پر سورج کا طلوع ہونا غروب ہونا ستاروں کا نکلنا یہ منزل ہیں وقت پر ایک ذرہ لمحہ کا بھی فرق نہیں ایسی اتارت حضرت انسان اس اتارت سے خاصر کیا کٹ حجتی پیش کر رہا ہے کر رہے ہیں اللہ کے پیارے جگہ کے سامنے جٹا ہوا مہادرہ ہی اختیار کیے کھڑا اللہ کے نظام سے اس کے فرامین سے بغاوت حالانکہ جانتے ہیں ہر شے کا خالق اللہ اتنی بڑی نشانیاں سامنے موجود ہیں پھر بھی نبی سے مطالبہ نشانیاں دکھاؤ نشانیاں دیکھو یہ نشانیاں, نشانیاں تو موجود ہیں اللہ کی قدرت کاملہ تھی جو ان ساری چیزوں کا خالق ہے وہ قیامت بھی قائم کرنے پر قادر ہے مردوں کو قبر سے اٹھانے پر بھی قادر ہے اور ہم نے مزین کر دیا سجا دیا آسمان کو آسمان دنیا کو مساوی ہے چراغوں کے ساتھ مسابی مصباح کی جمع مسبا چراغ جس کو روشن کیجیے تیل وغیرہ ڈال کے اس کو جلایا جائے تاکہ روشنی پیدا ہو جائے اشارہ آسمان کے ستاروں کی طرف مزین دنیا اور ہم نے مزین کر دیا سجا دیا آسمان دنیا کو یہ پہلا آسمان آسمان دنیا اس لیے کہ دنیا کا منع قریب یہ ہمارے سب سے قریب یہ پہلا آسمان باقی آسمان اوپر کتنا قریب ہے نبی اسلام کے فروغان کے مطابق پانچ سو سال کی مسافت کا فاصلہ پھر پہلے آسمان کا حجم جو اس کی ٹکیہ ہے وہی پانچ سو سال کے برابر یہ جتنا فاصلہ زمین اور آسمان کا ہے اتنا فاصلہ پہلے آسمان کے حجم کا ہے پھر دوسرا اسی تیسرا بیسری طرح تو آسمان دنیا یہ سب سے قریبی آسمان اس کو سجا دیا ہم نے چراغوں کے ساتھ ان تندیلوں اور ستاروں کے ساتھ وہ اور حفظ کے لیے محفوظ کرنے کے لیے محفوظ بنانے کے لیے حفظا منصور ہے مفروض ہے یا مفول مطلق یا مفول اجلح مفہول لہو مفول مطلق ہو تو اس کا فعل معذوف ہے فضا ہم نے آسمانوں کی اس طرح حفاظت کی ان ستاروں کے ذریعے اور نجوم امنت السما یہ اظہار آسمانوں کا, کا امن ہے یہ شیاطین اور خبیص جن اوپر کو جاتے تھے آسمانوں کی خبریں اچکنے کے لیے تو ہم نے ان ستاروں کو شہاب ثاقب بنا کر ایسے شیادین کو حقصر کر دیا یہ محافظ آسمانوں کے محافظ آسمانوں کے پیغامات کے محافظ اللہ تعالیٰ کی بہن کے محافظ یہ حفظت مفول ہے لہو پھر لام مقدر ہے لل حفاظت کے لیے یہ مسابی بنائے چراغ بنائے آسمانوں کی حفاظت کے لیے زینت بھی ہے حفاظت بھی ہے اب ستارے چمر رہے رات کو کتنے خوبصورت ایک منظر ہوتا ہے اور ستارے حفاظت کا ایک نظام بھی ہے اتنی قدرت کی نشانی ہے نظر نہیں آ رہی نا ظاہر کا تقریر العزیز العلیم یہی ٹھیک ٹھیک اندازہ ہے اس ذات کا جو عزیز اور علیم ہے عزیز کا معنی خوب غلبے والی اور علیم کا معنی خوب جاننے والی ہر چیز جاننے والی کہ اس نے اندازہ بنایا مقرر کیا بالکل پورا پورا اور ٹھیک ٹھیک کوئی چیز اس سے آگے پیچھے نہیں ہے نہ کوئی وقت کی تقریم تاخیر ہے نہ کوئی حجم کی کمی بیشی ہے یہ اس ذات کا اندازہ اتنا دقیق نظام نظر نہیں آ رہا کب سے سورہ طلوع ہو رہے کب سے غروب ہو رہے ایک ہی وقت کوئی تقریب تاخیر کس کا عمر ہے اللہ کا امر وہ نافذ ہے فینار اِن فکل اندر تو کم سوائے قطن مسل سوائے اگر یہ اعراض کریں منہ موڑ لیں فکل تو کہہ دیجیے اندر تو کم میں تمہیں ڈرا چکا ہوں سوائے ایک کڑک اور چیخ سے مثلا و عادت جو قوم آد اور قوم سمود جیسی کڑک ہوگی ڈرا دیا قوم آد نے اور قوم سمود نے کیا کیا جو تم کر رہے ہو چھ لایا اللہ کی توحیر کا انکار کفر شرک کیوں نے کیا وہ تم بھی کر رہے ان کا انجام کیا ہوا ایک کڑک نے پکڑا ان کو اور ملیا میٹ کر دیا تمہیں بھی ڈرا رہا ہوں تم پر بھی کڑک آ سکتی تو کہہ دو ان کو اندر کہہ دیجئے میں تمہیں ڈرا چکا ہوں سوائے کڑک سے مسلا سوائے آج و سمود قومی آج اور قوم سمود جیسی کڑک انہوں نے کیا کیا جو تم کر رہے ہو پکڑے گئے وہ. कुछ ممکن ہوا تباہ برباد ہو हो سب تو میں تمہیں ڈرا چکا ہوں پیغام پہنچا چکا ہوں اگر تم نے तुमने مانا جیسے انہوں نے نہیں مانا سر تو تم بھی اس عذاب کے में میں آ جاؤ جیسے وہ آئے کوئی چیز ان کی بچی باقی کھنڈرات ہیں اور وہ جائے عبرتجاد ہوں رسول میں بینخلفیم جب آئے ان کے پاس ان کے رسول رسول کون تھے قوم آب کی طرف حود علیہ السلام اور قوم سمود کی طرف صالح علیہ السلام ایک رسول جمع کا سیکھے جمع کا اطلاق کم از کم دو پر بھی ہو سکتا ہے رسول تو دو ہی تھے اور یہ تعبیر جمع کے سیزے کے ساتھ تو اقل جمع دو افراد بھی ہو سکتے ہیں اس کا معنی یہ کہ ان کے رسول آئے یعنی رسول بھی آئے اور جو کچھ لوگ رسولوں کی افاعت کر چکے تھے وہ بھی آئے وہ بھی سمجھاتے رہے ڈراتے رہے تو رسول اپنے اصل معنی پر آ جاتا رسول کی جمع جب آئے ان کے پاس ان کے رسول من بین مومن خلف ان کے سامنے سے آگے سے اور ان کے پیچھے سے یعنی ہر طرح سے سمجھایا آگے پیچھے سے یہ ہوتا ہے کہ ایک بندہ آپ کی بات نہیں سن رہا آپ اس کو پیچھے سے آواز دے کر سمجھا رہے ہیں. آگے آ کر سمجھا رہے ہیں. ان ہر وقت سمجھایا ہر حال میں سمجھایا شیتان نے کہا تھا میں ان, ان کے آگے سے آؤں گا پیچھے سے آؤں گا دائیں سے آؤں گا بائیں سے گا مانا ہر وقت ان کو گمراہ کروں گا بس بس ہر وقت صادر کرتا رہوں گا تو یہ مراد سے کیا ہے کہ رسول نے بہت سمجھایا خوب سمجھا آگے پیچھے سے آ کر سمجھایا اور سمجھایا کیا تھا کو بہت بڑی لسٹ نہیں دی ان کو جس کو پورا کرنا مشکل ہو اللہ تعاب اللہ کہ نہ عبادت کرو مگر صرف ایک اللہ کی بس اللہ کی توحید عبودیت اختیار کر لو وہ معبود اور تم عابد بن جاؤ رم مان لو الہ مان لو تو یہ ایک تقاضت ساری نعمتوں کو عطا کرنے والا یہ اس کا امر ہے کہ میری عبادت کرو بس آلو کہا انہوں نے لو شاہ اور امونا اگر چاہتا ہمارا رب تو اتار دیتا فرشتے فرشتے بھیجتا ہماری طرف فرشتوں کی باتوں مان لیتے فرشتوں کی اطاعت کر لیتے یہ تو ہمارے جیسے انسان ہیں انہیں کیوں انتخاب کیا گیا ان کا ہم قوت میں ان سے زیادہ تعداد میں ان سے زیادہ سنت میں حرفت میں عقل میں ان سے زیادہ تو انہیں کا انتخاب کرنا تھا اگر اللہ ہماری ہدایت چاہتا ہمارا ایمان چاہتا تو فرجتے بھیج دیتا فرنالما سے تم بھی کافر بے شک ہم ہاں. جس چیز کے ساتھ تم بھیجے گئے اس کا انکار کرنے والے بالکل کھلے عام رسولوں کی دعوت کا انکار کر دیا اور ان کے پیغام کو ٹھکرا دیا فَأمّا الارض آد ان فسط پر ور رہے عاد والے قوم عاد انہوں نے تکبر کیا زمین میں بغیر حق کسی حق کے بغیر تکبر اگر اپنی بڑائی جتانا چاہتے ہو اس کا کوئی حق پیش کرو کوئی حق نہیں صرف تقریب اور انکار نبی کو چٹلانا اس کی احساس تو پیش کرو کوئی احساس نہیں نہ حق تکبر وہ تکبر اصل انکار سے پیدا ہوتا ہے حق واضح ہو جائے سمجھ آ جائے یہ حق ہے پھر نہ ماننا تکبر ہے آج اس معاشرے میں وہ بے شمار حق واضح ہے قرآن واضح ہے حدیث واضح ہے جان جانتے بوجھتے انکار کرتے ہیں صرف مذہبی تعصب کے بنا یہ تکبر ہے بڑی خطرناک یہ کیفیت کی نبی اسلام کو فرمان ہے نہیں جنت منقانہ اس کے دل میں کر رائے کے دانے کے برابر تکبر ہوگا جنت میں داخل ہو ہی نہ سکے اور القبر بطر الحق تکبر کی چیز کا نام ہے حق کو انکار کر دینا انہوں نے انکار کیا انہوں نے تکبر کیا زمین میں بغیر حق کے کسی حق کے بغیر کہا من اشد و من کون ہے جو قوت ہم سے سخت ہو من کون اشد و منہ ہم سے زیادہ سخت قوت با اعتبار قوت کی کون ہے ہمارا دبدبا ہمارا راری حاکمیت ہمارا اقتدار ہمارا مال کون ہے ہم سے قوت میں زیادہ والم یع کیا دیکھا نہیں انہوں نے ان اللہ اللہ خالہ کہ بے شک اللہ جس نے ان کو پیدا کیا اشد تو میرے کو زیادہ سخت ہے ان میں قوت سے اللہ کو بھول گئے تم تو مخلوق ہو اور اپنی قوت کا تمہیں ناز ہے تمہارا خالق ہے کون ہے اللہ تو کس کی طاقت زیادہ تمہاری یا اللہ اللہ کی پکڑ آ سکتی اس پکڑ سے تم بے خوف کیوں بے شک وہ اللہ جو تمہارا خالق ہے وہ قوت نے تم سے سخت ہے مکان آیت نے حدود اور وہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے یہ یہود انکار یہ ہے جہود, جہود کا معنی ماننے اور سمجھنے کے باوجود سمجھتے تھے یہ حق ہے رسول کی دعوت حق ہے مگر انکار جان بوجھ کے انکار کرنا پارسل نہ ان پر بھیج دی ہوا سرسر سر کے دو می نے یا سر سے یا سر سے اگر سر سے ہو سعد کے کسرا کے ساتھ جس کا مانا ٹھنڈک انتہائی ٹھنڈی ہوا کٹر کے ہو اور اگر سر یا سرا تم سے ماخوذ ہو تمہانا آواز والی جس میں کڑک نہیں موجود تھی ہوا تھی کڑک کے ساتھ یا ٹھنڈک کے ساتھ فی ایام دن منہوس دنوں میں منہوج اس لیے کہا کہ ان کی بربادی اور تباہی کا دن تھا وہ ہوا مسلط رہی کتنے دن اور ان کو نیست و نابود کر گئی منہوس ان کے لیے کس بنا پر ان کی حرکتوں کی بنا پر دن منحوس نہیں ہوتے ہیں. یہی ہوا چلی مومن بچ گئے اور کافی ہلاک ہو گئے اگر دن منہوس ہے سب کے لیے نحوس ہوتی لیکن یہ نحوست پیدا ہوتی ہے آپ کے عمل سے جس گھر میں رہتے ہیں وہ گھر منہوس نہیں ہے وہ جگہ منہوس نہیں ہے اس گھر میں رہ کر لگا گناہ کرتے ہیں فس کو فجور کرتے ہیں تو آپ کی حرکتیں منحوست پیدا کریں گے اگر منحوس ہے سب کے لیے منحوست مومن بچ گئے کافر برباد ہو گئے کسی کے لیے منحوس اور کسی کے لیے مبارک تو زمانہ اور دن منحوس نہیں ہے اور اللہ کی قدرت دیکھیں ہوا چل رہی ہے علاقے میں مومن میں موجود اور کافر موجود اور کسی کے لیے حفاظت اور کسی کے لیے بربادی اللہ کس طرح ازداد کو بھی جمع کرنے پر قادر ہوا ایک ہی ہے سب کو پہنچ رہی ہے مگر وہ ہوا کسی کے لیے حفاظت کا پیغام ہے اور وہی ہوا کسی کے لیے بربادی کا لیکن آزاد الخذی فلاحیات دنیا تاکہ ہم چکھائیں ان کو دنیا کی زندگی میں عذاب الخی ذلت کا عذاب فرحت دنیا دنیا کی زندگی میں بلا عزاب الآخرت اخلا رحم لا سرو اور یاد رکھو آخرت کا عذاب اس سے زیادہ رسوا کرنے والا اور زیادہ دلیل کرنے والا اور ان کی مدد نہیں کی جائے گی بلک کے بے و مددگار اللہ کا عذاب آ گیا کوئی بچانے والا نہیں کوئی مدد کرنے والا نہیں قیامت قائم ہوگی کوئی بچانے والا نہیں ہوگا کوئی مدد کرنے والا نہیں بالکل بےآسر بے سہارا بے یار و مددگار ہوں گے دنیا میں تباہی اور قیامت کے دن صرف سخت رہول ناک آزاد ان کا مقدر بنے گا اماں سمود اور رہے سمود جن کی طرف صالح اسلام آئے فضائی پس ہم نے ان کو ہدایت دی ہدایت کا من ہدایت کا راستہ دکھایا ہدایت کے دو میں نے ایک, ایک راستہ دکھانا اور ایک ہے منزل تک پہنچا دینا یہاں پہلا پہ راستہ دکھا دیا حق کا چنت کا توحید کا فراط مستقیم کا فستحب الامہدا انہوں نے پسند کیا اندھے پن کو ہدایت پر ہم اندھے رہیں یہ ٹھیک ہے یہ راستہ پسند کر لیا ہم نے تو ہدایت دی تھی جنت کے راستے کس راتیں مستقیم تھی انہوں نے اندھے پن کو ترجیح دی ہمارا ہمیں اندھا بن کر رہنا منظور ہے نبی کی بات نہیں مانیں گے ہدایت کے راستے پر نہیں چلیں گے فوقت شاہ عبد پس پکڑا ان کو عذاب کی چیخ نے عذاب کی کڑک نے کون سا ادا الہون زلیل کرنے والے بس پکڑا ان کو فاقدت ہوں بس پکڑا ان کو فائقۃ عذاب الحن کڑک نے کسی کڑک نے عذاب کی کیسا عذاب الحون زلیل اور رسوا کرنے والا بیما قانو یک یہ یا بدلے اس کے جو وہ کماتے تھے یہ ان کی کمائی کا بدلہ ہے دنیا میں ان کو عذاب لاحق ہوا اور پوری قوم بربادی کا شکار ہو گئی جدین اور نجات ہی ہم نے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور وہ متقی تھے پرہیزگار تھے ان کو نجات اس کی قدرت کاملہ کا اعلان اور اظہار ہے ایک ہی بستی اس بستی میں رہنے والے اس پوری بستی کو اس آندھی نے کڑک نے ڈھانپا کافر مٹ گئے اور متقی نجات گئے اذہ تو سب پر آ رہا آندھی سب پر آئی اللہ کی قدرت دیکھیے ایک ہی علاقہ ایک ہی بستی ایک ہی زمین سب پر اخواب پہنچ رہی ہے کسی کے لیے بربادی اور کسی کے حفاظت کی حفاظت یہ اللہ کی قدرت قابل حاضر و بارک اللہ فیکم اقول رب العالمين